السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب ہم نے آج دوپہر صاحب کی ہے, ہے کیا ماشاء اللہ کیا خوب حضرت نے بیان فرمایا ہے آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں سنی لیکن میں نے تو سنی ماشاءاللہ تو اب جو ہے ماشاءاللہ حضرت سنی امام صاحب بھی تشریف فرما ہے حضرت بہت مدت سے نہ تو آپ کی آواز سنی ہے اور نہ ہی آپ کو میں نے آن لائن دیکھا ہے تو اگر آپ روم میں تشریف فرما ہے تو کم از کم اپنا ذرا ہاتھ بلند فرمائیں گے بڑی مہربانی ہوگی ذرا ہاتھ بلند فرمائیں گے دیکھیں سے حضرت ہے تو اس میں شمولیت تو بڑی, بڑی ضروری ہے نا آ, کوئی ہے جو اضرت سنی امام کو پی ایم کرے اگر روم میں نہیں ہے بلائیں گی ان کو یہ بھی بھاگے ہوئے ہیں ہم گریزوں سے hmm. Hmm. Hmm. بلائیں, بلائیں ان کو بلائیں گے آپ پی ایم کریں اگر سن رہے ہیں تو نہیں تو ہم غریبوں کو پکڑ کے ہاتھ بلند کرنا پڑے گا ابھی لو جی پھر آپ کے اگر الحضرت رحمت علیہ کے بارے میں سنی آپ کے بہت محبوب خطیف مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کی شریف پر ماں ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے نا فون کر کے سوال پوچھتے ہو سوال ہے تو جناب آ جاؤ مائیک پہ ہاتھ کھڑا کر ना, हसो नहीं बस सवाल सवाल के लिए हाथ खड़ा करो मैं मायक छोड़ रहा हूँ और नहीं। हाँ जी एसन, एसन, पूरा पूरा पूरी तकरीर सुनी थोड़ी लो जी हाथ खड़ा करो सुन्नी तहरीक भाई आप हाथ खड़ा करेंगी सुनी, सुनी इमाम आप भी आ, माशाला सुन्नी इमाम साहब जो है ना उनको भी ان کی بھی آواز سننی ہے نا ذرا ہاتھ بلند فرمائیں فرمائے سنی امام صاحب بھی جزاک اللہ خیر عرص اللہ حضرت ہے آج تو محروم کسی کو نہیں رہنا چاہیے نا جزاک اللہ حضرت السلام علیکم میں مائک بول رہا ہوں السلام علیکم و اللہ جی حضرت جی آپ نے ایک ہاتھ کہا ہم نے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں جی جی یہ سنی تحریک تمہاری باری تھی بھائی میں ویٹ کر رہا تھا تو حضرت صاحب بہت بہت آپ کو جناب ہماری طرف سے سلام عرض ہے اور دعا کی درخواست ہے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے کافی عرصے کے بعد آپ کی جو ہے وہ شرف ملاقات مل رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ کیا ہو گیا بھائی اٹیک اٹیک کیا مصیبت ہے بھائی جی کدھر سے آوازیں آ رہی بھائی اچھا اللہ اللہ بار اللہ اپنا بہت مبارک ہو آپ سب نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ بھائی آل حضرت عظیم البرکت دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ کا عرس جو ہے وہ آن لائن بھی اس کو ارینج کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خیر دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام علیہ سنت کے مشن کو جاری ہو جاری رکھے حالانکہ دیکھیں آپ اپنے فرشتوں کو بھی فرشتوں جی جی اللہ نے جو ہے ہمارے بہت سیدھا کروا دیا جو ہے اس کو بھی ہمارے قابو میں کرنے کا اللہ نے حل بتا دیا اس نے کیا کیا وہ سمجھ میں نیچے ہو جاؤں گا سجا نہیں کروں گا تو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے میں ہمارے کو قابو کرنے کا ذریعہ اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے وہ معاوضۂ قرآن دے کے ہم سب کو عطا فرما دیا اور ہم اس قرآن کے ذریعے اس ابلیس کا بھی جو ہے مکالا کر سکتے ہیں تو میرے بھائی بھائی جان میں نے کیا تفسیر اپنی طرف سے کر دی اس کے بارے میں بتا دیں میں نے کیا جیسی آپ کی مرضی شیخ صاحب آپ نے میں نے کیسے کون سی غلط بات کر دی جو آپ نے بولا جی جی آپ بتائیں شیخ صاحب میں نے کون سی تفصیل اپنے پاس سے کر دی اور کیا تفسیر کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں شیخ صاحب بھائی بات کر لیں میں ویسے بھی بہت, کافی ٹائم ہو گیا میں چلتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ عمران ایک منٹ لگ جائیے گا انہوں نے کون سی بات غلط کہی ہے مجھے یہ بتا دو مائیک जो बात खुद के इल्म में नहीं होना वो गलत ही लगती है इंसान को जो बात खुद के इल्म में ना हो होना कोई दूसरा पता है या कहीं और से कुछ और सुन लिया हो तो ये गलत ही लगेगा बातचा करने की नहीं है आप इंसानों मैं भी इंसान आप भी दो रोटी खाते मैं भी एक रोटी खाता हूँ आधी रोटी खाता हूँ आप भी देखता हूँ मैं भी देखता हूँ کیونکہ جو چیز آپ کی نالج بھی نہیں ہے کہ انسان لے کے آ رہا ہے تو آپ کو کہ آپ تو یہ کہو گے کہ تصویر دینے کے لیے بیٹھ گئے یہ کر گئے وہ کر گئے تو یہ اختلاح کر رہا ہے ہم لوگوں کی آرام کھانا بنا تو بھائی میں نے کب کہہ دیا کہ آپ کو کھاؤ یہ صرف عراق کا ایک مخصوص کوا ہے جو حرام ہے باقی سب حلال ہیں وہ کھاؤ آپ میں نے کب کہا ڈیسین بھائی ان कल रूम کل روم اوپن ہوگا جی بالکل آپ روم بند کر دیں سر آپ کا روم ہے گا. میں کس طرح روک سکتا ہوں یا آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں نہیں نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے آؤ ایک کام کرو میں اپنا روم اوپن کر لیتا ہوں عمران بھائی آپ وہاں پہ تشریف لیا میں آپ کو ایڈ کر لیتا ہوں آپ لوگ وہاں پہ آ جائیں میں وہاں پہ بات کر لیتا ہوں آپ سے آجوں, آ جاؤں شیخ میں آپ کو بھی الرٹ کر لیتا ہوں ایک منٹ لائن پہ آئے گا جی شیخ کا آپ کو بھی لائن پہ کر دیا یہ روم بند کر دیں اور وہاں پہ آ جائیں اور جی بھائی آپ بھی آ جائیں تاکہ آپ کی جو نالج میں جو اگر کوئی تفصیلات وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ دور ہو جائیں السلام علیکم علامہ کاش پال مردنی صاحب کو تو میں نے فون کیا تھا رامکت مولیا ان کو یاد ہوگا غالب نے ایک ہفتے سے ابھی اوپر تائم ہو گیا ہے تو, تو انہیں یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ شاء سوال ہیں بالکل ہیں آئیں سدائے رضا بھائی جلدی جلدی سوال شروع کریں اپنے اور میں نے تو ابھی نہیں رکو کیا بھائی آپ کریں انشاء اللہ تو آ جائیں عمران بھائی السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت میں نے تو آپ کا بیان میں نے بھی مس کر دیا میری مسجد میں اڑتا تو وہاں پر مصروف تھے اس وجہ سے آج تو ماشاء اللہ سے دو جگہ لنگر کھایا صبح امجدیا میں بعد دوپہر میں امجدیا میں اور ابھی اپنی مسجد میں لنگر کھا کر آ رہے ہیں آپ کے یہاں کچھ نہیں تھا جناب میرے یہاں تھا نا دونوں جگہ لنگر تھا نا نہیں اچھی ہوتی میں نے مس کر دیا مجھے آپ کے یہاں آج روزہ نہیں جناب روزہ نہیں تھا طرح اگر اس کی ریکارڈنگ مل اگر کسی نے ریکارڈ کیا شروع میں تو جناب ریکارڈنگ ضرور دیجئے گا آئی ایم پر لگا دیں یا پھر کل دوبارہ پلے کر دیں تو انشاءاللہ میں بھی سن لوں گا اس کو اور سوالات تو جناب میرے بھی ذہن میں تو ایسے سوالات تو ہوتے ہیں آج نہیں ہمارے ٹموجن صاحب آپ کی میں ان کو بلائیں جناب ٹام صاحب کو کچھ کوئی اٹھائے ابھی بھائی ذرا ان کو بیل وہ بیل ویل ہمارے کال دیں جناب ان کے موبائل پر بولے حضرت اللہ برم صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں آپ کے سوالات آج تو پروفیس صحیح صاحب بھی موجود ہیں اور وہ کون سا حضرت آپ کے ساتھ ان کا وعدہ ہے کہ انہوں نے اس طبق پر آپ سے بات کرنی ہے وعلیکم السلام و اللہ تر وبرکات حسان رضا بھائی ویلکم ان دا روم جناب فاروق بھائی کو بھی پتا کر ہاں فاروق بھائی گئے پتا کریں جناب حضرت پوچھنے فاروق بھائی کے بضا کریں رہے اور سوال میں سوچنا جو نا میں ابھی سوال بہت سارے ہیں انشاءاللہ میں کراؤں ائون سنتاری بھائی اس سوال کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید انشاءاللہ آواز ٹھیک ہونی چاہیے ویسے بھی ابھی میں حضرت علامہ مخدود قاضی صاحب سے بھی اس سے بات کر رہا تھا اور اگر علامہ صاحب آپ کو مقصود قاضی صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے تو ہر گزارش یہی ہے کہ جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں مختصراً وہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں حالیہ میں ایسے میں یہ مسئلہ ہوئے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی تو اس کے حوالے سے مجھے یہاں کے علماء کرام نے کہا تھا کہ کچھ علماء کرام سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے تو وہ بار یہ ہے کہ حالیہ میں وہ جو ہے نا سیریا کے جو مفتی اعظم ہیں تو وہ کسی کوئی تقریب تھی جہاں یہودی اور عیسائی جو ہے وہاں موجود تھے تو سیریا کے مفتی اعظم انہوں نے یہ ان کے جملے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم علیہط و اسلام مجھ سے کہتے کہ عیسائیوں کو تم قتل کرو یا یہودیوں کو تو میں نبی کریم علیہ الصلاط والسلام کو ہی نہ مانتا اور انہیں نبی ہی نہ مانتا انہیں نبی ہی نہ مانتا تو, نہ مانتا تو ایسے جملے اور کچھ اور اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ کفر ہوتا اور میں نبی کریم علیہ السلط کے ساتھ کفر کرتا سوال سن رہے ہیں نا زما شکاجی صاحب تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں عمل کرتا تو یہ میں کفر کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معذ اللہ کفر کرتا اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانتا معذ اللہ تو اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں گزارش یہی ہے کہ تین تین منٹ اگر حال عالم دین جو ہے وہ جس نے زیادہ لینا ہو تو بسم اللہ کام کی ویسے بھی ہاں کوئی کام کا مسئلہ نہیں ہے تو جس نے آدھا گھنٹہ بھی لینا ہو تو بسم اللہ لے سکتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ امام و لما کرام گزارش ہی ہے تاکہ اس کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ بھی ہو جائے بہرحال <تصفح> آ جائیں حضرت مائی کے اوپر اور یہ آواز بھی آپ کی بریک ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ اگر جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ آپ بند کر دیں تو شاید اس سے کوئی تھوڑی سی آواز کا مسئلہ میری ریکارڈنگ نہ کریں جی بھائی وہ اور شریف کی ریکارڈنگ کریں آپ نے ریکارڈر گلتے گھر لگایا ہوا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ علامہ مقصود قادی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ کہ آپ نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لینا ہے تو پہلے علامہ اشف قادی صاحب یا علامہ سعید عزوی صاحب علامہ کاشم اقبال مدنی صاحب اور علامہ مقصود قادی صاحب چاروں علامات سے گزارش ہے کہ ایسا ایسے جملے کہنا کیا یہ ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوگی تو آ جائیں حضرت مائی کے اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ اپنے سارے علماء کرام یا تشریف فرما ہے دیکھ کر دل خوش ہو گیا میں نے کہا جاتے جاتے ان سب کی خدمت میں عاجزانہ غلامانہ معدبانہ محبانہ سلام اور صدوں السلام علیکم کیسے ہیں علماء کرام آپ کیسے ہیں حضرت سنی مام صاحب کیسے ہیں علامہ شریف القادر صاحب کیسے ہیں؟ حضرت اور یہ تو آج بہت ہی جناب روم میں رونق لگی ہوئی ہے میں تو ایسا لگ رہا جیسے میں کئی سالوں کے بعد جو ہے اپنے اس روم میں آیا ہوں اتنے سارے علماء اہل سنت ایک ساتھ ایک ہی وقت میں موجود ہیں سبحان اللہ یہ مجھے اعلی حضرت کی کرامت نظر آ رہی ہے اعلی حضرت کا چونکہ آج جو ہے وہ اس منایا جا رہا ہے کل سے تو مجھے یہ اعلی حضرت کی کرامت نظر آ رہی ہے کہ اتنے سارے علماء اکرام ایک ساتھ جلوہ افروز ہے تو حصول برکت کے لیے جاتے جاتے امام اہل سنت کا ایک شعر پیش خدمت ہے اس کے بعد اللہ حافظ شیر کے ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے السلام علیکم السلام علیکم آواز تھی کیا حضرت علامہ شیو صاحب آپ ہیں لوگ کے اندر مائک فری تھا استعمال بھائی آئے ہیں تو میرے خیال سے وہ سونے کے لیے چلے گئے ہیں سارے تو اگر آواز آ رہی ہے آپ کو تو آ جائیں مائک کے اوپر یار حسان رضا کوئی نیند کی گولی کا نام ہے افسان لگا کوئی نیم کی گولی گانا میں جو میرے آتے سونے کے لیے چلے گئے بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے میرے بارے میں ایسے کمنٹ سے آلات کے چکر میں سلسلے میں میں آپ کو معاف کرتا ہوں کوئی بات نہیں یار سال بھائی وہ آپ کے سامنے ثبوت ہے وہ آ ہی نہیں رہے یار کے آنے کی برکت سے وہ سارے نہیں یار تو وہ تو میرے خیال سے چلے گئے تو اس میں کیا مسئلہ ہے بات بھی بتائیں تو حضرت بزم رضا آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں روم کے اندر اب ایک نکے تو ماشاء اللہ اب آواز آ رہی ہے آ حضرت مائی کے اوپر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت وہ گئے کہیں تھے علامہ اشرف القادری صاحب داما ضلع کے پاس وہ اس کا جو خطبہ تھا نا اس کی وہ پیپر بھی تھا وہ دیکھ رہے تھے تو میں ان دونوں بزرگوں کے فتوے کی جناب ترجمانی کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں گے یہ جو عبارت ہے سراہتن اس میں کفر ہے بالکل کفر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے متعلق یہ خیال بھی کرنا کہ میں اس کو نہ مانتا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے اس نے یہ بات کہی ہے بالکل پکا کفر ہے نی, و ہاں جی بالکل. قرآن کی نس کا انکار ہے نا. اللہ قبار فرماتا ہے و و یتبی جو رسول اللہ, صلی اللہ کی نا فرمانی کرے اچھا چلے میں شروع سے دوبارہ دوہرا دیتا ہوں یہ جو نشام کے مفتی کا فتویٰ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم اگر مجھے حکم دیتے کسی عیسائی کو قتل کرنے کا تو میں نہ کرتا اس کی یہ بات افریح ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پہلے اگر وہ مسلمان تھا تو اب وہ یہ بات کر کے متدد ہو گیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا پرانے پاک کی نفیقتی کا اس نے انکار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کرے ہم مومنین کے راستے کو چھوڑ دے تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے اس کی یہ بات کفر ہے, اس کا اسلام ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ علماء کا پتوا ہے میں نے پڑھ کر سنا دیا آپ ساتھ کو. آج نام آج پر. جی سنی امام صاحب قبل محمد سعید رضی آپ کا خادم حضر و شیخو قادی صاحب کے ساتھ یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کا نک دیکھ کر تو عرصہی ہو گیا آپ کی زیارت کیے ہوئے آپ شاید زیادہ مصروف ہو گئے یا روم کو ٹائم نہیں دیتے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میرے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جو مصروفیات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ برکھتے تاثر میں بیماری فری ہے السلام علیکم آواز ٹھیک ہے پتا نہیں عدت آپ نے مائک چھوڑا ہے کہ نہیں آواز میرے ہاتھوں نہیں آ رہی تھی بہرحال بہت شکریہ عزت ماشاءاللہ اپنے جواب دے دیا بہرحال دیا اپنے چھوٹا سا ہی جواب ہے چلیں چھوٹا سا ہی کافی ہے ویسے یہ ہے کہ کریڈٹ میرے بچ گئے نہیں تو میں نے ویسے بھی آپ کو فون کرنا تھا اس کے حوالے سے تو ماشاءاللہ چلیں اس سے تھوڑا فائدہ ہو گیا حضرت علامہ مقصود قاری صاحب یہ میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ کاش اقبال مدنی صاحب اس کے حوالے سے روشنی ڈال دیں تو بہت یہ زبردست ہوگا کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ کلمات جو وہ بیان فرما دیں کیونکہ رکاٹنگ جی بھی میں کر رہا ہوں تو میں نے ویب سائٹ پہ بھی لگانا ہے تو ایک جو ہے وہ تیر کے ساتھ وہ دونوں کام ہو جائیں تاکہ وہ بھی لگ جائیں اور علامہ مقصود قاری صاحب ماشاءاللہ آج کافی خوش نظر آ رہے ہیں حضرت آپ ہی ہاتھ بلند فرمائیں اور آپ نے تو ہر حال میں اس کے وجہ سے آپ نے بھی گفتگو کرنی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہاتھ بلند فرمائیں تو میں حضرت بدم رضا کر یہ مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم و اللہ علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب اس وقت مائک کے پاس موجود ہیں تو آپ اپنا سوال رپیٹ کریں گے یا اسی پر علامہ صاحب گفتگو فرمائیں اب مائک کی آواز اونچی کر دی امید ہے اب وائس ٹھیک ہوگی لو تو نہیں ہے نا تو علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب اس حوالے گے مزید اگر کوئی سوال ہوئے علامہ صاحب جناب علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب بسم اللہ رسول کریم آباد یہ جو جملہ جس مختص نے بھی کہا ہے اس کا یہ جملہ کفر ہے اور ایسا کہنے والا شخص کافر و مرتد ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار جس کافر کو یا مرتد کو قتل کرنے کا حکم دے اس سے انکار کرنا اس کوفر ہے یہ تو عام آدمی تو ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و پاک حکم دیتا ہے کہ یا ایو نبی جاہد والمنافقین وغل وطلح کہ حبیب کریم علیہ السلّۃ وسلم کافروں اور منافقوں سے جاد کرو اور ان سے سختی اور شدت کرو یعنی یہ جو شدت کا حکم ہے اس کو اللہ پاک جل پاکل محدود نے حکم ان اپنے پیارے محبول کریم علیہ السلط کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیتے تو میں ایسا نہ کرتا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ نو اللہ کا قوت کرتا یعنی اس کی میری بکواس ہے اور ایسا شخص دارا اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں یہ جدت ایسی جدت پسندیوں کی لانت اور نوسط ہے کہ یہ لوگ شاطنت پر عمل پیرا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بگاڑنے بگاڑ کر پیش کرنے والے لوگ ہیں پھر اس نے خصوصی طور پر ام امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکی کے ساتھ امریک بس وہ و... مطلب یہ ہے کہ ایسا کسی شخص کسی کو بھی راضی کرے مطلب یہ ایسا شخص جو ہے کافی مرتد ہے خب وہ امریکہ کو راضی کرے وہ تو خود پہلے ہی بے ایمان لوگ ہیں بے دین لوگ ہیں اور ایسے بے دینی کو بے دینوں کو خوش کرنا جو ہے بکہ کرام علیہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کا جو فتح شامی ہے رت المختار جس کو کہتے ہیں جس کو فتح شامی کا نام دیتے ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور اللہ شہب الر میں مام نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجوسی کو تعظیم کے طور پر یہ یا استاذ نہ کہے تو ایسا شخص جو ہے تعظیم کے طور پر کہنے والا جو ہے کافر اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اور ارشادات عالیہ اور پھکا کے علیہ مرضوان کے ارشادات سے یہی مستعفی ہے کہ ایسا شخص جو ہے دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کتن کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے نا اب تو مختصر جواب نہیں ہے آج اب آئی فری ہے جناب آپ کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ امید انشاءاللہ ان شاء بھائی لکھ رہے ہیں ون ون اسی وجہ سے نا کہ باقی کوئی آ نہیں رہا تو اب اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ جناب ہم کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے تو ہم تو بہرحال فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اچھا ایک اور سوال ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے حضرت اس کے حوالے سے اگر علامہ مقصود قادی صاحب بھی اگر آنا چاہیں تو حضرت گزارش ہے ہاتھ بلند فرمائیں تاکہ وہ بھی اس کے حوالے سے سب علماء کرام حسان بھائی سی جی آپ سے گزارش ہے آپ بھی ہاتھ بلند کریں باقی بھائی بھی ہاتھ بلند کریں چار الحمدللہ ہمارے پاس دیئے جگہ علماء کرام ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہم اس کے حوالے سے اٹھا سکتے ہیں اگر ہر بھائی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی سوال کریں ان تو یہ بھی سوال ایک بہت ہی عام ہے تو یہ میں حضرت علامہ مقصود قادی صاحب دام پہ خاتم عالیہ کی طرف جو ہے وہ بھیجتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ ابھی ایک سنی عالم دین رات کو بھی علامہ شفقادی صاحب سے اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم سعیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روزے محشت جو ہے وہ پوچھا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں یعنی جو سوالات ہیں کیا ان سوالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا کہ نہیں بارالسیال مدین نے کچھ کتابوں کے حوالے جات بھی دیے ہیں اور تو اس کے حوالے سے حضرت اضرت کیا فرماتے ہیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں تو سر اس کے حوالے سے بھی جو, جو ہے وہ لمائے کرم باقی میں انشاءاللہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے تو تو علامہ مقصود قاضی صاحب کے لیے میں مائک چھوڑتا ہوں جی السلام علیکم علامہ صاحب ہیں آپ روم کے اندر حضرت مقصود خاجی صاحب پتہ نہیں روم کے اندر ہیں نہیں کہ نہیں آگے ماشاءاللہ اللہ آ جائیں ازر مائی کے اوپر السلام علیکم و رحمت اللہ وبر جی آواز آ رہی ہے جی جی ماشاءاللہ اللہ بھائی اتنے سارے علماء موجود ہیں تو آپ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع دیں ہم تو ادھر ہی ہم نے کہا جانا تو بہرحال بڑی خوشی ہوئی ہے پروفیسر صحیح صاحب کی بات سن کے اور اپنا بزم رضا صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور علامہ صاحب جو ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کا سیاح ہم پر قائم و دائم رکھے تو انشاءاللہ حضرت بزم رضا کی موجودگی میں میرا خیال ہے آ, کم از کم میں تو آ, کوئی حق نہیں رکھتا کہ میں کچھ کہوں تو انشاءاللہ حضرت آتے ہیں اور اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں تو وہ جو آپ نے بات کہی تھی اپنا مفتی سوریا کی ہم, تو اس پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے وہ آ, شیخ یاکوبی کوبی کی گفتگو کو سنی ہے جو انہوں نے اس کا رد کیا ہے تو یہ جو کلمات انہوں نے اس نے مفتی یا سوریا نے کہے ہیں مفتی سوریا ہو یا جو بھی ہو بھائی ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا تو چاہے آپ لاکھ دلائل دے دیں آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں میں نے اس نیت سے کہا اس نیت سے کہا اس میں آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اس میں اگر وہ جو الفاظ اور جس پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں اگر اس میں کہیں ذرا سا بھی مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ہے تو اس کی شریعت میں قطن اجازت نہیں ہے اور یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے قرآن میں آیت ہے بسم اللہ رحم الحمیہ الزینہ تقولو راعین وقول یہ سب سے بڑی دلیل ہے تو وہ صحابہ اکرام جو راعینہ کے الفاظ کہا کرتے تھے وہ تو اچھی نیت سے کہا کرتے تھے یا اللہ ہماری رعایت کیجیے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا کیونکہ جو دشمن یا مخالف تھے وہ اس لفظ کو زبان ٹیڑی کر کے غلط معنی میں استعمال کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس طرح کے الفاظ ایک مسلمان کو بالخصوص غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے قتن نہیں کہنے چاہیے لہذا مفتی سوریا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ان پر واجب ہے ان پر فرض ہے ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ توبہ کریں اور تجدید اسلام کریں کہ اس طرح کے کلمات کہنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرماتے کہ میں حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کروں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیتا تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اور پھر اس کی تعویلیں میں نے ان کی ویب سائٹ پر پڑھنے پر گیا اور میں نے چیک کیا تو ان کے کچھ چہیتے اور چیلے جو ہیں وہ ان کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بوگس قسم کے دلائل دے رہے ہیں تو یہ دلائل جو ہیں یہ بھی بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ خام اپنے جو وہ نا فی کلوب مارادن فزادہم ہوں اللہ مارادا تو یہ اس مرض کو اور بڑھائیں گے اور یہ گستاخی میں وہ اور زیادہ جو ہیں مبتلا ہوں گے کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ قطن شریعت میں اس کی ایجاد نہیں ہے بلکہ فتح عالمگیری وغیرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو یہاں تک لکھا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی گستاخی کی جائے تو یہ بھی کفر ہے تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی گستاخی کرے وہ کافر ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مقام کو چیلنج کرے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے فلاح اور ربی کا لا مینا حا یو حق کے منہ کا فی ماں شجرجی ان خوشہ و یو سلم تسلیم تو ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرمات حبیب آپ کے رب کی قسم کہ یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں اور آپ کا کیا ہوا فیصلہ دل کی اتھا گہرائیوں سے تسلیم نہ کریں اگر ذرا سا بھی شائبہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تو وہ انسان مسلمان ہی نہیں رہتا اور ان کا جو دوسرا جملہ تھا کہ جس میں انہوں ان سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگوں کے قتل کا حکم دیتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نبی نہیں ہیں تو مطلب آپ وہ زور اس پر دیتے ہیں کہ اگر کا لفظ استعمال ہوا بھائی یہ اگر اگر میں اگر اس طرح آپ کہیں تو کیا آپ وقت کے بادشاہ کے لیے کوئی نازیبا کلمات کہہ سکتے ہیں یا میں ہی یہ کہوں کہ وہ جو مفتی سوریا ہے اگر وہ ایک جانور ہوتا یعنی کتا ہوتا تو میں اس کو ایک پیٹ بنا کر رکھتا یا اگر مفتی سوریا گدا ہوتا تو میں اس پر سواری کرتا ہے جی تو آپ کہیں گے کہ آپ نے میری گستاخی کر دی تو یہ اگر اگر والی بات تو وہی ہے جو اسماعیل زیلوی اور یہ اکابرین دیوبند بند وغیرہ کی جو ان سے جب غلطیاں ہوئیں تو وہ بھی اگر مگر کر کے ہی اس کی تعویلیں دیتے رہے تو ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ان کا یہ لہجہ ان کا یہ انداز ان کی یہ گفتگو اگر واقعتاً انہوں نے کی ہے تو یقیناً یہ کفر ہے اور اسلام میں اس کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے تو علماء, علماء جو ہمارے ہیں علماء اہل سنت ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کافی سیریسلی لیں سنجیدگی سے لیں اور اس کے اوپر جو ہے جو بھی اپنا احتجاج ہے جو اپنی پروٹیسٹ ہے اس کو وہ رجسٹر کرانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں گستاخوں سے اور بدمصحبوں سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے السلام علیکم امید انشاء اللہ وارقی ماشاء بہت ہی زبردست علامہ صاحب وہ آخر میں تھوڑا سا حصہ اس کے اوپر بھی آ جائیں ان بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اللہ نے جواب دیا تو آ جائیں حضرت اور جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو مجھے پتا چلا ہے کہ شیخ یاکوبی کو اس بات کی سزا دیتے ہوئے ان کو ان کے منصب سے علیحدہ کر دیا گیا ہے ہی ان کو اپنی جاب سے ان کی امامت سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان سے معطل کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ چونکہ مفتی سوریا نے شیخ احمد حسون ان کا نام ہے انہوں نے انیس جنوری کو یہ کلمات کہے تھے تو شیخ یاقوبی نے آآ جو آآ اس کے بعد جو جمعہ آیا اس جمعے کی اسپیچ میں انہوں نے اس تقریر کا اور ان الفاظ کی بھرپور طور پر مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ وہ ان کلمات سے رجوع کریں اور توبہ کریں تو بجائے اس کے کہ سرکار یا حکومت اور حکومتی اہلکار ان سے مطالبہ کرتے شیخ احمد حسون مفتی سوریا سے کہ وہ اپنے اقوال سے رجوع کریں اور امت کے اندر مزید دراڑیں نہ ڈالیں لیکن ستم ظریفی یہ اور بے حسی کی انتہا دیکھیں اور شاید میں یہ کہوں گا کہ حکمرانوں میں غیرت ایمانی کا فقدان کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جو شخص انتشار پھیلانے والا تھا بجائے اس کو معطل کرتے انہوں نے شیخ یاکوبی کو معطل کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی چارہانہ قدم ہے اور دوسری طرف مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جب شیخ یاقوبی سے اس بات پر پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی افسوس تو نہیں کہ آپ کی نوکری چلی گئی آپ کی جاب چلی گئی تو انہوں نے بڑے ہی ایمان افروز کلمات ارشاد فرمائے فرمایا یہ تو ایک نوکری ہے اگر سرکار کی محبت میں اور سرکار کی شان کا دفاع کرتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس پر بھی کوئی افسوس نہیں بلکہ میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے تو میں خوش ہوں کہ سرکار کی محبت میں میرے ساتھ یہ ہوا لیکن ان کا ابھی بھی یہی مطالبہ ہے کہ مفتی سوریا کو فوراً ان کے اس عہدے سے علیحدہ کر دیا جانا چاہیے ایسے کلمات تو ایک عام مسلمان نہیں کہہ سکتا چیک کہ کے کے ایک گرین مفتی جو قاضی القزا ہو مفتی آزم ہو سرکاری مفتی ہو وہ کہوں گا اچھا چلیں ایک منٹ دوبارہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی ابھی آواز آ رہی ہے جی جی شکریہ تو میں یہ ارض کروں گا کہ شیخ یا قوبی کے جو جواب تھا نا کہ جب وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کی نوکری چلی گئی تو آپ کو افسوس تو نہیں ہوگا تو اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ گویا شیخ مفتی یا قوبی صاحب جو ہیں مداض اللہ العلی وہ اعلی حضرت کی زبان میں یوں کہ گویا ہوئے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ ایک جہاں بلکہ دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو گویا انہوں نے اپنے ایمان کا جو تقاضا ہے اور جو عشق رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یقینی طور پر تقاضا ہے جو ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے محبت رسول کا جو تقاضا ہے انہوں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کلمات کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی حق کا بول والا فرمائے اور باطل کا منہ کالا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گستاخ اور بد مذہب اور بے ادب لوگوں سے محفوظ فرمائے ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو عاشقان مصطفیٰ ہیں جو محبان رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی اور عقیدت رکھتے ہیں